ربی الاول کا مہینہ ہے یہ آپ اگر کراچی میں ہوتے بھی تو ربی الاول کے مہینے میں ایک شور ہوتا ہے مسجدوں کو سجایا جا رہا ہے چراغا کیا جا رہا ہے آپ تو چراغا بھی نہیں سمجھتے اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے جنگلوں میں پہاڑوں میں غاروں میں پلے ہو بڑے ہو الحمد جہاد کے میدانوں میں بمباریوں تلے تیاروں کی بمباریوں میں اور شور میں پلے ہو بڑے ہو آپ لوگوں نے کبھی وہاں کا ماحول دیکھا نہیں ہے لیکن ایک چیز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے پاکستان کا جو بارڈر ہے نا اس پر جو بتیاں جلتی ہیں نا بس اسے سوچو بارہ ربیع الاول میں بلکہ ربیع الاول شروع ہوتے ہی تمام مسجدوں میں چراغ شروع ہو جاتا ہے یعنی پورا کراچی اور کراچی کی جو مسجدیں ہیں وہ چمکتی ہیں لال پیلی ہری نیلی بتیاں جلتی ہیں بجلی چوری کی جاتی ہے ان بتیوں کو جلانے کے لیے یہ عشق ہے لوگوں کا مسجدوں کو روشنی میں نہلایا جاتا ہے مسجدوں میں نمازی ہو یا نہ ہو شور شرابہ ضرور ہوتا ہے لوگ بیمار ہیں مریض ہیں ہر قسم کی تکلیفوں میں مبتلا ہیں کسی کی پرواہ نہیں کی جاتی بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے ہوتے ہیں نعتیں پڑی جا رہی ہیں صبح و شام بے پردہ عورتیں مرد و عورت سب ایک جگہ جمع ہیں. یہ کس کا عشق ہے کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری سے منع کیا یہ چوری کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا یہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے دن رات ایک ہے نعتیں اور نظمیں لگی ہوئی ہیں مسجدوں میں نہ کسی بیمار کی فکر ہے نہ کسی محتاج کی فکر ہے نہ کسی کی پریشانیوں کا ان کو احساس ہے کچھ بھی نہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے بے پردگی سے اللہ نے منع کیا رسول اللہ نے منع کیا اور یہاں پر نامحرم عورتیں مرد سب جمع ہیں یہ رسول اللہ کا عشق ہے ناؤز باللہ اور اسے پھر عید میلاد النبی کہا جاتا ہے یعنی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی میں عید منائی جا رہی ہے منقرات غلط کام اور شریعت میں ناجائز کاموں کو جمع کیا ہے مسجدوں میں دین کے نام پر محفلوں میں اور ان سب کا نام رکھ دیا گیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے اور جو یہ کام نہیں کرتے ان کے خلاف ٹی وی میں ریڈیو میں اخباروں میں حتیٰ کہ دیواروں پر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے لکھا ہوتا ہے کہ پوری دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوش ہے لیکن ابلیس خوش نہیں ہے جو خوش ہیں وہ کون لوگ ہیں وہ یہی بجلی چوری کر کے چراغا کرنے والے ہیں جو خوش ہیں وہ یہی لوگ ہیں جو محرم اور نہ محرم ہر قسم کی عورتوں اور مردوں کو ایک جگہ جمع کر کے نہاتے پڑتے ہیں جو خوش ہیں وہ, وہ لوگ ہیں جو کہ کسی مریض کی کسی بیمار کی پرواہ کیے بغیر محلے میں ایک شور مچاتے ہیں ضد کرتے ہیں ضد اور ان سب کو رسول اللہ کا عشق کہا جاتا ہے ناؤزب اللہ اور جو خوش نہیں ہے جنہیں ابلیس کہا جاتا ہے وہ یہ بیچارے ہیں جو کہ عید میلاد النبی کا پروگرام اس لیے نہیں کرتے کہ اس میں بہت سارے منقرات ہوتے ہیں یہ نہیں کہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوش نہیں ہیں نہیں کیسے خوش نہیں ہو سکتے خوش ہیں لیکن جن کاموں سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان کاموں کو کر کے آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں عجیب سی بات ہے مثال کے طور پر آپ کے والد صاحب جو ہے شور شرابہ پسند نہیں کرتے اور آپ کے والد صاحب جو ہے ایک مہینے بعد کہیں سفر سے آئے ہیں اور آپ نے بڑے بڑے ڈیک لگائے ہوئے ہیں اور ایک شور شرابہ مچا ہوا ہے گھر میں تو آپ کا کیا خیال ہے آپ نے یہ خوشی کا اظہار کیا ہے یا ان کو ناراض کیا ہے اس سے تو وہ ناراض ہوں گے نا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف مت پہنچاؤ وہ فرماتے ہیں کہ پردہ کرو وہ فرماتے ہیں کہ حضول خرچی مت کرو وہ فرماتے ہیں کہ ضد مت کرو ایک دوسرے کے ساتھ مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے نیک ہونا چاہیے لیکن ایک ضد کی بنیاد پر یہ ربی اللہ کے مہینے میں پاکستان میں ایک ایسا شور و غوغا برپا ہوتا ہے کہ باہر سے آنے والا انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ ان کو آج پتا چلا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے نہ عرب یہ کام کرتے ہیں نہ دوسری جگہوں میں یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن پاکستان ہندوستان اور ہمارے ان بعض علاقوں میں یہ سب کچھ ہوتا ہے عجیب سی بات ہے حالانکہ اس میں بھی اختلاف ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نو ربیع الاول کو ہوئی ہے یا بارہ ربی الاول کو ہوئی ہے لیکن اس میں اختلاف نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بارہ ربی الاول کو ہوئی ہے بارہ ربی الاول کے دن جو اتنا ایک شور مچایا جاتا ہے وہ تاریخ خود مختلفی ہے آپ نے اگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منانی ہے گھر میں قرآن کریم پڑھ لیں صدقہ خیرات وغیرہ کر دیں اس کے لیے تاریخ مقرر کرنا کوئی ضروری نہیں اس کے لیے پوری دنیا کو اور دنیا کے نظام کو اتھل پتھل کر دینا کوئی ضروری تو نہیں ہے پورے ملک کے نظام کو درہم برہم کر دینا کوئی ضروری تو نہیں ہے محرم آ جاتا ہے تو پورے ملک پر شیوں کی حکومت ہو جاتی ہے ربی الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو پورے ملک پر بیداتیوں کی حکومت قائم ہو جاتی ہے عجیب سا نظام ہے اور اسی کا نام ہمارے ہاں اسلام ہے اللہ رحم فرمائے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جنگ بدر یہ عشق کا امتحان تھا صحابہ اے کرام جس هدف کو جا رہے تھے وہ ہدف ان سے نکل گیا تھا وہ باگ گئے تھے اور جس کی انہیں توقع نہیں تھی وہ ان کی طرف آ رہا تھا ہرن گیا اور شیر آپ پر حملہ آور ہے ایسے حالات میں آپ کیا کریں گے ہم کیا کریں گے اللہ تو ہم پر رحم کرے لیکن صحابہ کرام نے کیا کیا وہ تاریخ میں موجود ہے وہ بھڑ گئے وہ لڑ گئے وہ لڑ پڑے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امر پر وہ قربان ہو گئے انہوں نے چون چرا نہیں کی یہ حقیقی عاشق تھے جو جنگ کے میدانوں میں تلواروں کے سائے میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا کرتے تھے بلا چو چرا کیوں اور کیسے یہ باتیں نہیں پوچھتے تھے آج بھی جو لوگ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے دعوے دار ہیں انہیں اپنے عشق کو جنگوں کے میدانوں میں ثابت کرنا چاہیے جو اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کہتا ہے اسے جہاد کے میدان میں آنا چاہیے بیس سال مسلسل امریکیوں نے سلیبیوں نے عیسائیوں نے رسول اللہ کے دشمنوں نے مسلمانوں کو تنگ کیا مسلمانوں پر بمباری کی مسلمانوں کو قتل کیا مسلمانوں کے عزت و ناموں سے کھیلا لیکن ربیع الاول کے جو عاشق ہوتے ہیں وہ یہاں نظر نہیں آئے نہ ان کے بڑے نظر آئے نہ ان کے چھوٹے نظر آئے تو یہ عشق نہیں ہے یہ عاشق نہیں ہے یہ فاسق ہیں یہ عاشق نہیں ہے یہ فاسق ہیں اس لیے ہم قرآن کریم کی ان آیات کو پڑھتے ہوئے ان لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ اگر آپ حقیقی معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں تو جہاد کے میدان میں آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی تو مکمل جہاد سے بری ہوئی تھی اور آج جب آپ اپنے آپ کو مدنی مدنی کہتے ہیں ہر چیز کا نام آپ نے مدنی رکھ دیا مدنی ٹی وی مدنی پھول مدنی حلوہ اے خدا حض الجلال مدنی پھول مدرسے کے بچوں کو کہتے ہیں مدنی ٹی وی مدنی حلوہ مدنی ہوٹل مدنی بازار یہ کیا بات ہے کیا مزاق ہے یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی تو جہاد سے بری ہوئی تھی ہر وقت جہاد میں یا خود جا رہے ہیں خود تشریف لے جا رہے ہیں یا صحابہ کرام کی تشکیل فرما رہے ہیں آپ اگر مدنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو کافروں کے خلاف جہاد کریں مرتدین کے خلاف جہاد کریں ہجرت کریں اس دین کی خاطر قربانیاں دیں اس دین کی خاطر قربان ہو جائیں اس دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر ڈالنا یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی عشق ہے فرانس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی تو حقیقی عاشق کھڑے ہوئے لبیک یا رسول اللہ کہ اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں انہوں نے اپنے سینے کھول دیے اور پاکستانی فوج نے پاکستانی حکومت نے ان مرتدین نے ان پر گولیاں چلائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقیقی عاشق ہوتے ہیں وہ موت سے نہیں گھبراتے یہ جنگ بدر والے صحابہ کرام حقیقی عاشق تھے اس لیے وہ اس جنگ میں کود پڑے حالانکہ ان کے پاس نہ اسلحہ تھا نہ وسائل تھے نہ تیاری تھی اللہ تعالی ہمیں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی عشق عطا فرمائے یہ ربی الاول کا مہینہ ہے آج شاید نو ربی الاول ہے بعض علماء کے مطابق آج کا دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے محقق علماء کا یہ قول ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں بارہ ربی الاول ہے اس میں تو اختلاف ہے تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے لیکن اس میں اختلاف نہیں ہے کہ تاریخ وفات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہ ربی الاول ہے یہ اچھل کود کرنے والے شور و کرنے والے معلوم نہیں کہ پیدائش پر خوش ہو رہے ہیں یا وفات پر خوش ہو رہے ہیں نعوذ باللہ اس لیے اس طرح کی بدعتوں سے ہماری امت کو بچنا چاہیے اگر یہ کام ثواب کا کام ہوتا تو یہ عاشق جو جنگ بدر میں باوجود وسائل و اسلحہ نہ ہونے کے ایک حکم پر اپنی جانوں سے گزر گئے اور قربان ہونے کے لیے آگے بڑھ گئے تو یہ بھی عید میلاد النبی مناتے لیکن نہ صحابہ کرام کی تاریخ میں نہ تابعین کی تاریخ میں اور نہ ہی طب تابعین کی تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے بارہ ربیع الاول کے دن عید میلاد النبی منائی ہو ایسی کوئی بات نہیں ملتی یہ ایک بداعت ہے اس بدات سے امت کو بچنا چاہیے اور اگر آپ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں تو آپ کافروں کے خلاف جہاد کریں مرتدین کے خلاف جہاد کریں اور پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں اس لیے کہ عاشق اپنے معشوق کی ہر ہر ادا پر ہر ہر بات پر قربان ہو جاتا ہے اور آج ہم کیسے عاشق ہیں کہ اپنے پیغمبر کی شریعت دیکھ رہے ہیں کہ پاؤں تلے پامال ہو رہی ہے لیکن ہم ہلتے بھی نہیں ٹس سے مصبی نہیں ہوتے کوئی خبر ہی نہیں ہمیں اور کہتے ہیں کہ ہم عاشق ہیں اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی عشق اور حقیقی محبت آتا فرمائے تاکہ جب ہم اپنی جانیں قربان کر رہے ہوں تو ہمیں اس بات کا غم نہ ہو کہ ہم بیکار مرے ہیں بلکہ ہمیں فخر ہو اور خوشی ہو کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور ان کے عشق میں فدا ہو رہے ہیں قربان ہو رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں ایک اور نیک بنائے اللہ تعالی ہمارے اعمال کو افعال کو اقوال کو اور احوال کو درست فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وصل اللہ تعالی علیہ خلق ہی محمد والا وصحب ہی اجمعین سبحانك اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انتا استغفرک و الیک والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ